وعظ تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساهرون على المجرمين ما صلاككم في سقر قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم عمر مستنفرة فرت من بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مِّنْهُمْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُنَشَّرًا كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ <تصفيق> کتاب آس کو آپ نے بہت زیادہ سن لی ہے اب دو چار باتیں ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں انشاءاللہ وہی وہ کافی ہو جائیں گی آواز ذرا کام کر رہے ہیں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید قرقان حمید میں جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نماز کی فرضیت کا ذکر کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے تو وہاں یہ کہا گیا ہے نماز قائم کرو قرآن حدیث میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ صرف نماز کو مانو کہ نماز فرض ہے جہاں پر بھی حکم آیا ہے یہی حکم آیا ہے کہ نماز قائم کرو اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے یہ سادہ سے لفظوں میں قائم کرنے کا ماننا ہے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان یا مغمل نہیں بنتا جب تک وہ نماز قائم نہ کرے بات کی سمجھ آ رہی ہے نا ایک ہے نماز ماننا کہ مجھ پہ فرض ہے صرف مان لینا اور ایک ہے نماز قائم کرنا یعنی کما حقو ہو نماز ادا کرنا کما حقو نماز کیسے ادا ہوتی ہے یہ ان بتاتے ہیں ابھی آپ تو کسی بھی آدمی کے مسلم یا ممن ہونے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے صرف مان لینے سے کوئی بندہ مسلم یا محمن نہیں بنتا یہ ابھی کوئی دو مہینوں کے بعد مدارس میں تقریب بخاری کا دور شروع ہو جائے گا ہر سال سالانہ جلسے مدارس میں ہوتے ہیں جو بچے مدرسے سے بخاری پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تقریب ایک جلسہ کیا جاتا ہے درس بخاری ہوتا ہے تو تقریباً ہر درس بخاری پہ آپ کو یہ بات سننے کے لیے ملے گی کہ امام بخاری راہمہ اللہ الباری کے جتنے بھی استاد تھے ان کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی استاد میرا ایسا نہیں تھا جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف زبانی جمع فرض کلمہ پڑھو لو کہ نماز فرض ہے پڑھو چاہے نہ پڑھو مان لو روزہ فرض ہے رکھو چاہے نہ رکھو مان لو زکات فرض ہے دو چاہے نہ دو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے ان کو اس دور میں کہا جاتا تھا مرجیہ، اہل ارجا عہد السنہ و کا عقیدہ کیا تھا کہ ایمان صرف زبان کے دعووں کا نام نہیں بلکہ مومن بننے کے لیے بندے کو کچھ عمل بھی کرنے پڑتے ہیں تو ایمان کے بارے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کئی جگہوں پر یہ بات ذکر کی ہے اور اپنے اساتذہ کے بارے میں بھی بات کہی ہے کہ جو میرا پیتا ہے میں نے جتنے استادوں سے پڑھا ہے ان سب محدثین کا بھی یہ یقیدہ اور نظریہ تھا کہ المان و قول و امل الزید و ينقص ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے اسلام اور ایمان کیا ہے محدثین نے جو عقیدہ نظریہ اپنایا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں اپنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں صحیح بخاری نے بھی کئی مرتبہ آئی ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں اسلم ابو دول درمدی نسائی ابن ماجا سیاستہ سب کے اندر یہ موجود ہے کہ جبریل امین ایک آدمی کی شکل میں آئے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے انتہائی سیاہ بال تھے کوئی بندہ انہیں پہچانتا نہیں تھا اور سفر کے آثار بھی ان پر نمودار نہیں تھے وہ آئے انہوں نے اپنے گٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گٹنوں کی طرف رکھ دیے اور ہاتھ رانوں پہ رکھ کے سوار کرنے لگے مجھے بتائیں اسلام اسے کہتے ہیں ہمارا معاشرہ تو سمجھتا نا کلمہ پڑھ لو بتا مسلمان اس کے آگے سب خیر میں تو نبی علیہ تو اسلام نے فرمایا اسلام سنو اسلام کیا ہے انتشادہ اللہ الہ الا اللہ وہ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہو و عَلَيْهِ ہو اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الح معبود برحق نہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول وَتُقِيمُ تو نماز قائم کرو و تی زکار ادا کرو تصوما رمازانہ رمادان کے ردے رکھو وہ تو إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اگر طاقت قوت ہے تو وید اللہ کا حج کرو یہ پانچ کام یہ کیا ہے اسلام اب یہ مسجد کا حال کھڑا ہے دیواروں اور چھت پر ستونوں کے سہارے اگر آپ اس کی چھت اڑا دیں گے تو کوئی اس کو حال نہیں کہے گا یہ پھر بے حال ہی ہو جائے گا اور اگر دیوار گر جائے گی تو پھر بھی یہ برامدہ ہی رہ جائے گا کمرہ یا حال نہیں کہلا سکتا یہ چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جب کوئی چیز چند اشیا کا مجموعہ ہو تو ان میں سے ایک چیز بھی نکال دی جائے وہ شہ باقی نہیں رہتی وہ کوئی اور چیز ہی بن جاتی ہے تو اسلام ہے پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام تو حید و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا ان میں سے کوئی ماننے والی چیز تو نہیں سارے کرنے کے کام ہیں تو ہند و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا تو یہ پانچ کام اگر کوئی بندہ کر لے تو وہ بن جاتا ہے مسلمان مسلم پھر اگر کوئی بندہ مومن بننا چاہتا ہے اس کو چھ اور کام کرنے پڑیں گے پھر وہ بنے گا مومن پانچ کام کرنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے مومن نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ مومن بننا چاہتا ہے تو اس کو چھ مزید کام کرنے پڑیں گے اسی حدیث میں اگلا سوال جبریل امین نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بتائیں کہ ایمان کسے کہتے آپ نے فرمایا انتمنا بلہ ہی و مالا کاتی ہی وطوبی ہی واہ ہی یوم آخری ول خیری ہی و شبری ایمان تو اللہ پر ایمان لائے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے کتابوں پر فرشتوں پر یوم آخرت قیامت پر اور تقدیر پر یہ چھ کام ہیں ایمان ایمان کیا ہے چھ کام کرنے سے بندہ مؤمن بنتا ہے ان میں سے سب سے پہلا کام کیا ہے اللہ پر ایمان اچھا اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں عام طور پہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ یقین کر لیں مان لیں اللہ میرا مالک ہے خالق ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے اولاد عطا کرنے والا ہے وہ سباب ہے وہ رب ہے اتنی قوت و طاقتوں کا مالک ہے صرف یہ تسلیم کر لو تو یہ ہے اللہ پر ایمان لیکن اللہ پر ایمان کیا ہے اس کی ولاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے وہ بھی مشہور حدیث ہے اسے کہتے ہیں حدیث وفد عبد ال کیس بنو عبد ال کیس کا وفد چند افراد وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر تک ٹھہرے چند دن قیام کیا دین سیکھنے کے لیے آئے تھے جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے منع کیا جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے ایک کام یہ تھا آمارا بالایمانی بل ایمانی انہیں حکم دیا کہ اللہ وحدہ پر ایمان لائیں اور پوچھا ہل تو مل ایمانو بلّہ وحداہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان کسے کہتے ہیں کہنے لگے اللہ رسول ہو آڈم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ بستک جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پر ایمان لانا کسے کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا کیا ہے انتشاد اللہ الا اللہ اللہ کی توحید کی گواہی دو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو نماز قائم کرو و دکھ زکات زکات ادا کرو وہ تسوم و رمضان رمضان کے روزے رکھو وہ انتو منل مغن خمس اور مالے غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ ادا کرو اگر جہاد کرنا پڑ جائے جہاد کرو کافروں کا مال لوٹ کے لاؤ تو سارے کا سارا راضیوں میں تقسیم نہیں ہوگا اس کے پانچ حصے کریں گے چار حصے غازیوں کو ملیں گے اور ایک حصہ بیت المال میں جمع ہوگا خمس ادا کرو یہ پانچ کام ہیں اللہ پر ایمان ایمان کے چھ رکن گنوائے تھے نا سب سے پہلا کیا تھا اللہ پر ایمان تو اللہ پر ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے جب بندہ یہ پانچ کام کرے تو ہی تو رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور غنیمت میں سے خمس ادا کرے پانچواں حصہ ادا کرے پھر قائم ہو جائے گا اللہ پر ایمان آگے دوسرا حصہ رسول و نبیوں پر ایمان تیسرا کام کتابوں پر ایمان چوتھا کام فرشتوں پر ایمان پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان اور چھٹے نمبر پہ اچھی بری تقدیر پر ایمان پانچ کام کرنے سے اللہ پر ایمان پیدا ہوا باقی پانچ یہ کتنے ہو گئے دس اور مسلم ہونے کے لیے پانچ کام گنوائے تھے وہ کیا تھا تو ہندو رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا یہ چار کام ایمان کے اندر بھی یاد ہے اور پانچواں کام کیا رہ گیا حج بیت اللہ تو دس کام وہ تھے اور گیارہواں یہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ گیارہ کام جو بندہ کرے گا وہ بن جائے گا مؤمن اور جنت میں صرف اور صرف مؤمن آدمی ہی داخل ہوگا جو مؤمن نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا اس میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو ہر بندے پر فرض ہی نہیں ہو مثال کے طور پہ حج ایک آدمی اس کے پاس لاہور جانے کا کرایہ نہیں اس نے حج کیسے کرنا ہے اس پر فرد ہی نہیں ایک آدمی ہے وہ جہاد میں شریک ہی نہیں ہوا اس کے پاس مالے گئے وقت آیا ہی نہیں اس نے کدھر سے خوبصدا کرنا ہے اس پہ فرد ہی نہیں ایک آدمی ہے اس کے پاس گھر کا نظام چلانے کے لیے بڑے مشکل سے پیسے آتے ہیں تو اس پر زکات فرض ہی کوئی نہیں ایسے ہی جو آدمی جس پر ایک فریضہ عائد ہوا ہی نہیں ہوا وہ آدمی وہ کام نہیں کرے گا پھر بھی مومنی ہاں جس بندے پر فریضہ عائد ہو گیا اور پھر اس نے وہ کام نہ کیا اس کا اسلام اور ایمان سے تعلق ٹوٹ جائے گا ایک آدمی اس میں زکات فرض ہو گئی دیتا نہیں یا دیتا ہے لیکن پوری نہیں دیتا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا آپ کو معلوم ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا مانتے تھے کہ فرض ہے دینے سے انکار کیا تو عدرتو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ان کے خلاف جہاد کیا الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں مانے این زکات زکات روک لینے والے زکات ادا نہ کرنے والے کوئی ان کو ملک این زکات نہیں کہتا کیونکہ وہ زکات کے منکر تھے ہی نہیں مانتے تھے کہتے تھے ٹھیک ہے زکات فرض ہے لیکن وہ نبی استاد اس کام کو دیتے تھے تو دیکھتی اور کچھ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے ضرور لیکن اپنی مرضی سے جتنی ہمارا دل کرے گا دیں گے پوری نہیں دیں گے تو انہوں نے کیا اعلان کیا تھا اللہ کی من فرا کا بے گلا کی اللہ کی قسم جو آپ نماز اور زدات کے درمیان تقریر کرے گا اور اس کے خلاف ضرور لڑوں گا نماز پڑھتا ہے زکوات نہیں دیتا جب زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوات کے درمیان تقریب ڈالے سرمایہ <سلام> اللہ کی کیسمانا اللہ کی قسم اونٹ کا ایک بچہ جس کی یہ زکوٰۃ نبی کے دور میں نکالتے تھے اب نہ نکالی تو پھر بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا ایک آدمی نے اس پر دس اوٹ زکار نہ کی وہ کہتا ہے میں دیا ہوں دس نہیں دے گا پھر میں ایک اوٹ بھی اگر وہ نہیں دے گا نا زکار کا پھر بھی میں اس کے خلاف لڑوں گا اور نبی رسلات وسلام نے بھی اعلان کیا تھا یہ وہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعلان کیا خاری کی سر نبی کا حدیث آ فرمایا کہ یہ زکات اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے جو دل تجسوسی کے ساتھ دے گا ہم اسے دیں گے وصول کریں گے اور جو نہیں دے گا پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے فرمایا انہیں آخر روحا و شبرا مالی ہم اس سے زکات بھی وصول کریں گے اور اس پر جرمانہ بھی کریں گے میں زکات دی کیوں نہیں اور ساتھ ہی وضاحت کرتی عزمت عزمات کیوں بھی نہ یہ ہمارے رنگ کے پختہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے لیے جمع کر رہا ہوں لا عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم باشئی علیہ محمد اللہ علیہ وسلم کے لیے زکات کی ایک پائیلی حرام یہ اللہ تفریح اس لیے سرکار جمع ہے اللہ نے پرانے مجید میں سورت توبہ جو کہ جہاد کی شرط ہے دو جگہ پر واد دیا فرمایا آپ فخلو سے نہیں لا کافروں کے ساتھ لڑو ان کے خلاف جہاد کرو ان کی گردنیں مارو ان کا مال لوٹو کل تک جب تک وہ سیدھے نہیں ہو جاتے جب اگر وہ تابو شرک سے توبہ کر لیں کفر سے بعض آ جائے وہ آفان صلاح نماز قائم کریں ماننا نہیں صرف ماننے سے بات نہیں بنے گی نماز قائم کریں زکات ادا کریں فصلو سبیلا ہوں پھر ان کا راستہ چھوڑ دو تو ہی ان کو اپنا لیں اوپر شرک سے بعد آ جائیں نماز قائم کریں زراعت ادا کریں یہ تین کام کر لیں گے تو پھر بچ جائیں گے ان میں سے ایک بھی اگر نہیں کریں گے تو پھر بچ نہیں سکتے گے یہی بات نمیا اسلات وسلام نے بھی اعلان کر کے کہیں صحیح بخاری کی نیش ہے فرمایا امر تو القاتر انداز مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کے خلاف لڑوں حتہ کہ وہ اللہ کی توحید تو ہی اور نہیں نمالت کی گواہی دے نماز فائد کرے زکات ادا کرے فائدہ فائدہ داری جب وہ یہ تین کام کر لیں گے آسامنی دماغ ہوں ون والا ہوں پھر وہ اپنے خون اور اپنے مار کو لیں گے اگر ان تین کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے پھر نہ ان کا خون بچے گا ان کا مال بچے پھر اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا فرمایا تھا انقلاب القاعب اس کا وبا کا وہ زکات خبانوں کو اگر یہ کفر شرک سے توبہ کر رہے, نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں کوئی بندہ اسلامی برادری میں تب شامل ہوگا جب تین کام کرے شفر شرب سے توبہ نماز قائل کرے زکات ادا کرے بصورت دیگر وہ اسلامی برادری کا فرد اور رکن نہیں پھر اللہ سبحانہ خیال قیامت کا ایک منظر نامہ پیش کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں ان کو سے کاپوں سے پوچھیں گے ماں سالہ کا کون فیصلہ جہنگم میں تم کیوں باقی رہے آگے سے جواب دیں گے نم نق مسلی ہم نمازیوں میں سے نہیں فرق سمجھے ذرا ایک ہے کہ وہ کہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ نہیں کہیں بلکہ کیا کہیں کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے نماز صبح کی پڑھنی شام کی مغرب کی پڑھنی باقیوں کی چھٹی یہ نماز پڑھنے والا تو ہے لیکن نمازی نہیں نمازی کسے کہتے ہیں جو پانچوں ٹیم کی نماز پڑھتا ہو ہمارے معاشرے میں عام اصول ہے کہ نمازی اسے سمجھا جاتا ہے جو پانچ ٹیم کا پکا نمازی ہو اور جس کا جب دل کیا پڑھ دی جب دل کیا چھوڑ دی اس کو نمازی نہیں کہا جاتا یہ کیا تھے نم نئی نل مسلی کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے نمازی نہیں تھے یعنی کہ پکے پانچ ڈیم نماز پڑھنے والے نہیں تھے والا اپنا بدھ مسکین. مسکین کو ہم کھلاتے نہیں تھے صدقہ نہیں دیتے تھے زکات ادا نہیں کرتے تھے یہ وہ اپنے جرم کنوائیں گے اور پھر مسلمان آدمی کو ایک بہت بڑا سہارا ہے شفات کا کہ کل قیامت کے دن کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے دیگر بھی شفاعت کریں گے صدیقین شہادا صالحین نیک لوگ وہ بھی سفارش کریں گے تو اگر بندے کی کوئی کمی کوتا ہی ہوگی تو شفاعت کے نتیجے میں بندہ پار ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فما فارو شفاقت شاہرین وہ بندے جو زکات نہیں دیتے تھے نمازی نہیں تھے ان کو کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی شفاعت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے لیکن جو بے مالی ہے اس کو شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی صحیح بخاری میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے حدیث شفات کے نام سے مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام شفات کریں گے لوگوں کا حساب شروع کیا جائے حساب کتاب شروع ہوگا حساب کتاب ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ شفاعت کے چلتی رہے گی چلتی رہے گی سارا کام ختم اس کے بعد جہنمی جہنم میں جنتی جنت میں اب پھر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس میں میرے لا اللہ پڑھا ہے اس کے دن میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں پھر صفات کریں گے اللہ کہیں گے جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی جنت میں داخل کر دو دا. آپ پھر صفات کریں گے اللہ کہیں گے جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کر دو دا. آپ پھر صفات کریں گے اللہ فرمائے گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جنت میں داخل کر دو دا. آپ پھر صفات کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں خریج و فیقل ذرہ ایمان اس بندے کو بھی جہنم سے نکال دو جس نے لا الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے ایک ذرہ جتنا بھی جس میں ایمان ہوگا وہ بھی نبی کی شفاعت سے نکل آئے گا اور ایمان کیسے پیدا ہوگا نماز قائم کرنے سے نماز قائم کیے بغیر ایمان نہیں آئے اب اس کے بعد نبی کی شفا بھی ختم اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارحم الراہین کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا اللہ کیا کریں گے جہنم کے اندر ایک مٹھی ڈالیں گے مٹھی بھر کے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے میں آتا ہے لم یا آلو خیرن تت انہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا ایک حدیث میں بڑا حق خیر الت توحید توحید بھی تو خیر کا کام ہے اور اس سے بڑا خیر کا کام اور کوئی نہیں توحید کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا یاد رکھنا کہ توحید میں ایمان شامل ہے ایمان کے بغیر توحید نہیں ہو یعنی وہ مومن بندے ہوں گے ایمان ان کے دل میں ہوگا اور کچھ بندے نہیں باقی برائیں برائی وہ بھی ملا کر جنت میں چلے جائیں تو جنت میں جانے والے ایمان والے توحید والے لوگ ہوں گے اور جو آدمی ایمان سے خالی ہے جنت میں نہیں جا سکے گا تو ایمان پیدا کرنے کے لیے نماز ضروری ہے اچھا ایک اور اشکار یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ تو ایسا ہی ہوگا جس کے وہ رجسٹر بڑے ہوں گے گناہوں کے ساتھ بڑے تلاش کرنے کے بعد چھوٹی سی ایک پرچی نکلے گی بتا کام اس پہ لائی لاہل گلا نکلا ہوگا سوائے گلبے کے اور کچھ بھی نہیں وہ بھی جنگ پہ چلا جائے گا اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی ہاں یقیناً ایسا ہوگا کئی بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی لیکن جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں نماز کا ٹائم آیا ہی نہیں مثال کے طور پہ ایک بندہ صبح سات بجے مسلمان ہوا بارہ بجے فوت ہو گیا نماز پہ فرد ہوئی ہے کوئی نہیں ایک مثال بڑی مشہور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں یہودی بچہ چھوٹا مسجد میں آتا نبی کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہو گیا نظر نہیں آیا اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گھر گئے باپ تو رات کا حافظ تھا یہودی تھا وہ سراہنے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا سرانے بیٹھ کے قریب ورگ آدمی کے سرانے پہ بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا کون اس کا باپ یہودی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام کن لوگوں کا ہے خیر اب نبی علیہ اسلام, اسلام اس کی عیادت کرتے ہیں تیمارداری کرتے ہیں اور اس کو اسلام کی تعداد دیتے تھے. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ کہتا ہے اطیک ابل القاسم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانگی کلمہ کھڑا مسلمان ہوگی جنگ لمحہ بات بڑو گے اپنے اس کا جنازہ پڑھایا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا اب اس بچے کی زندگی میں نماز کا ٹائم آیا ہی کوئی نہیں ایک اور واقعہ لوگ گئے جہاد میں مارکا لڑنے کے لیے ایک مشرق وہ بھی پہنچ گیا جی میں بھی جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں اس سے پوچھا اصبیت خاندان کی وجہ سے جہاد اتنے کے لیے آیا ہے یا مسلمان ہو کے آیا ہے کہنے لگا نہیں میں مسلمان ہو کے آیا جب یہ لوگ جہاد کے لیے گیا اس وقت مسلمان جہاد میں اترا ہے مسلمان ہو کر اور اسی لذبے میں شہید ہو گیا نبی نے اسلات اسلام نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ پڑ گیا حدیث میں الفاظ آتے ہیں ما صلی اللہ صلاحی سلاتن اس نے اللہ کے لیے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں نماز کا وقت آیا ہی نہیں ان پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی یہ وہ لوگ لوگ ہیں جو حدیث کی اور اس طرح کی حدیث پہ آتے ہیں کہ صرف لا لاحی اللہ ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا لیکن جنت میں چلے جائیں اور لائقہ حل کرنا سابقہ سارے گناہوں کا اختارا بن جاتا ہے علیہ السلام کی راہ کرنا یہ ایک مسئلہ سمجھ گیا کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا مومن نہیں ہوتا جو بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں اس کے خلاف جہاد قتال کرنے کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے نبی نے بھی دیا ہے اور صحابہ نے بھی یہ کام کیا ہے اب اگلا مسئلہ کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے قائم کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کما حقو نماز پڑھنا تو نماز کے کل حق ہیں چھ وہ اگر ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے پہلے نمبر پہ نماز ہمیشہ پڑھی ہے یہ نہیں کہ کبھی پڑھ دی کبھی چھوڑ دی ایک دل تو آپ اس کی سنائیں لم نکو مل المسلی نمازی والی اچھا دوسرے نمبر پر نماز کے ارکان میں تعدیل ہو اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے تیزی کے ساتھ نہ نماز پڑھی جائے بڑی مشہور عدیض ہے کھلا اسے کسی نے سڑا اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تین بار آپ نے تینوں بار سے دیکھا اور کہا جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑی تو نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے اگر کوئی بندہ نماز میں اطمینان نہیں رکھتا سکون سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی بھی نماز قائم نہیں, نہیں ہوتی تو اب ذرا اپنے آپ کا بھی ساتھ ساتھ جائزہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں یا جان پاتے ہیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا یہ جلسے اور درس اس کا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہوتا ہے دوسروں کا نمبر بارہ اب ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا تو اس کو سارے کام یاد ہیں اگر کبھی کاری صاحب امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے کوئی پندرہ سولہ منٹ لگا دیں نا سلام پھیرتے ہی فوراً اتنا ٹائم لگا دیں مولوی صاحب آپ ویلے نے تو سانوں ویلہ سمجھ آئے چاہے یہ اس کو بڑی جلدی ہے کوئی یار مل جائے مسجد کے دروازے کے آگے اور وہیں آدھا گھنٹہ گپ شپ میں لگ جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن مسجد میں بڑی جلدی ہوتی ہے اور نتیجہ کیا ہے کہ نماز تقدیر تحلیم اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک زبان کی کوئی بریک نہیں چل سو چل چل سو چل بندے کو گفتگو کرنے کے دوران ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے سانس اندر کھینچتا ہے پھر بھی زبان چلتی ہے باہر نکالتے ہوئے تو چلتی چلتی ہے اور نماز نے کیا ہے کہ انا کو یونا جی ربا کو کنہا اپنے رب سے گنا جات سرگوشی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کا اتنا بے دھنگا انداز کے تیزی تیزی کے ساتھ نماز اور پھر نماز کے نفر بھی پورے طور پر صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے سبحانہ ربی العظیم کو سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم, رب العظیم کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا سبحانہ ربی اللہ, اللہ کو صبح ربی العال صبح ربی العال کم از کم چلو باقیوں کو چھوڑو میں خود اپنے آپ پر غور کروں کہ جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے یہ لفظ ٹھیک ہے یا نہیں کاری صاحب کو مولوی صاحب کو سنا کے ان کا فیصلہ بھی دینا چاہیے کہ میری نماز ٹھیک ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں اگر بندہ خود اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے لگے تو بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا مصیبت یہ ہے کہ کبھی نماز ضرورت بچوں کی نماز ضرورت بچوں ہوتی ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس سے کتنا لینا ہے نماز کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے کس کو ملنا ہے یہاں سے کیسے بھی لڑنا ہے اب کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے کدھر سے آنا ہے یہ ساری سوچیں نماز میں چاہیے یہ کہ بلا نماز جمع سیکھیے اس کا مطلب منظر سیکھیے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اس کو پتا ہو کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں اس کو نماز میں لطف آئے گا ہمیں تو دس پندرہ منٹ کی نماز مصیبت میں آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا فجر کی نماز میں کم از کم ساٹھ اور زیادہ سے زیادہ سو ایتیں تلاوت کرتے تھے ذمہ والے تھی پہلی نظر میں سورج سجدہ پوری اور دوسری نظر میں صورت الدہ مکمل تلاوت کرتے تھے اب لوگوں نے کیا کر لیا سورج سیدا کی آدھی کے لیے آدھی آگا سے درمیان سے تھوڑی سی تلاوت کر لی فارمیلٹی پوری کرنی ہے سیدا کرنے ہے جمع سورج گاہ کی تھوڑی سی اچھے پڑھ کے اور پوری میں پوری صورت دہر کرتے دوسری رقت میں یہ فجر کی نماز میں آپ کی روٹین تھی زہر کی نماز صحافہ پر ہیں کہ جماعت کھڑی ہوتی ہم میں سے کوئی آدمی تکبیر کے ہو جانے کے بعد اگر کوئی چاہتا تو جاتا وہاں وہاں پہ باغ تھا وہاں جا کے قدائے عادت کرتا کدائے حادت کر کے وزو کرتا مسجد میں بدو کا انتظام نہیں ہوتا تھا اس وقت. پھر مسجد میں آتا تو وہ دوسری رکت کو پا ہے کہ پہلی رکت میں شامل ہو جاتا ہے. ایک اور آدمی نے اندازہ بیان کیا کہا کہ ہم نے اندازہ لگایا نبی اسلام کی زورت میں پہلی دورت میں اتنی کی جتنی دیر سورت سجدا کی تلاوت کرنے میں لگتی ہے پہلی دو رقتوں کا قیام رکو سیدا ساتھ ملا کے نہیں فہدرنا پیام اور رک آتے کی زہری فدر سجدا ایک رکت میں سورت سجدا کی تلاوت ہو سکتی ہے دوسری میں بھی اور جو زہر کی آخری دو رکتے ہوتی ان میں کیا ہوتا اس سے آدھا اور جو اثر کی پہلی دو رختیں وہ زہر کی آخری دو رختوں کے برابر اور اثر کی بار والی دو رختیں اس سے بھی آدھا قیام ہوتا ان سات آٹھ پہلے اثر کی آخری دو میں بھی آپ تلاوت کرتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نماز کی چاروں رکاتوں میں خاتحہ کے بعد تلاوت کرنی چاہیے نبی رسات و سرام کیا کرتے ہیں مغرب میں آپ اشارے وہ فصل سورت بہنا سے ون ناخ تک کی چھوٹی چھوٹی سورتیں اکثر یہ پڑتے ہیں. کبھی کبھی سورج دور سورت برس سورت آرات بھی آپ نے مغرب کی نماز میں پڑھیے سورت آرات چھوٹی صورت میں عشاء کی نماز میں موساتے ہو فصل یعنی سورت غرور سے سورت بہ نا تک سورتیں اکثر یہ پڑھتے کبھی کبھی نبیچلا پتا دیتے ہیں. اصل میں مشہور ہے کہ مواد روی اللہ تعالیٰ والی جو بھی وہ اپنی بے چار آپ کوئی تھوڑا سا زیادہ قرآن پڑتے اس کی شامت آ ہے یہ نہیں دیکھتے کہ مواد نے کیا کیا تھا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے پہلے تھوڑی سی بات لمبی ترجم اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پاؤں سوج جاتے تھے اور پاؤں آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے نہیں سوجتے کئی کئی گھنٹے تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد کو ہم سوچنا شروع ہیں انہیں سردیوں کی راتوں میں نبی صلی اللہ والے مسلم لمبا لمبا قیام کرتے ایک مرتبہ ابد علی اللہ صاحب وہ نبی رسلا تو سلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے تحریر کی نماز کرنے صورت بکرا کی کلاوت شروع کر دی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا چلو سو پڑھ کے کر پڑھتے ہیں میں نے سوچا سو پڑھ کے رکو کر دیں گے آپ پڑھتے ہیں میں نے دل نے سوچا شروع شروع سورت بکرا ختم کر کے آپ رکو کر دیں گے لیکن آپ سورت بکرا ختم کی اس کے بعد سورت پڑھنا شروع کر سورت ختم کی اس کے بعد سورت عمران پڑھی پھر نے کیا یہ ایک رکت تحقیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نبی رکت ہو تو کو ہم اپنے آپ سوچ اچھا اب یہ کتنے سپاہی بڑھے تقریبا چھ سال اچھا اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتا چل گئی کہ نماز میں صورتوں کی ترتیب ضروری کوئی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھی ہے صورت ببرا پھر پڑی ہے سورت اس کے بعد پڑھیے صورت عالمان حالانکہ تقریب میں سورت بکرا پہلے اس کے بعد صورت عالمران پھر صورت نثار اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا نبی نبی کراط کرنا آج رضی اللہ تعالیٰ کبا کے امام تھے یہ جی کیا کرتے عشا کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بعض نماز پڑھتے اس کے بعد پھر غبار میں جا کے اور انہیں عمارت کرواتے یہ بات تو آپ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی, کی نماز لیٹ کر کے پڑھاتے تھے اتنی جلدی نہیں پڑھاتے تھے اچھا لیٹ کر کے نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر تھوڑے پہ سوار ہو کے لمبا فاصلہ طے کر کے اپنی مسجد میں پہنچے اور ایک دن کے آیا جنا لمبا لمبا کرتے ہیں چلو میں بھی لمبا کر میری تو نفل ہے نا رضی اللہ تعالی کی نفل ہوتی تھی کبا والوں کی فردی ہوتی تھی اب کیا رقم میں پوری سورت بکرا پڑی سورت اور بقارا پوری ایک رکت میں پڑھ دی وہ پیچھے بھی چلا ایک تھکا ہوا تھا اس میں یہ تو امام صاحب لگتا ہے کہ آج ہمیں تھکائیں اس نے کیا کہ آج نماز ہوگی پیچھے جا کے اپنی اچھا کی نماز پڑھی اور اس نے شکایت نہیں لگائی کہ معاذ ہمیں اتنی لمبی نماز کراتا ہے اچھا وہ اگلے دن پھر آیا نماز پڑھنے کے لیے ساتھیوں سے ملا اب لوگ چیب گوئیاں کرنا شروع ہو گئے یہ تو منافق ہو گیا نماز توڑ کے منافق تو ہو گیا اب اس کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی <تصفح> کہ واقعی <باعت تصفح> گاؤں تو میں نے غلط کیا نماز توڑ کے تو نہیں جانا چاہیے تھا کہ میں واقع کا منافق تو نہیں ہو گیا اب یہ پرست پوچھنے کے لیے آئیے وسلم کے پاس اسی طرح ہوا ہے کئی میں منافق تو نہیں ہو گیا مجھے یہ کیا جو کہتا ہے؟ مِن اجلی فلان جو تین ہوں گی نا وہ فلان بندہ ہمیں بڑی لمبی کرواتا ہے جماعت اس وقت بھی امام صاحب کا نام نہیں لیا کہ ہمیں وہ آج لمبی امامت کرواتا ہے ویسے عجیب فلان وہ جو آپ نے ہمارا امام بنایا نا اس نے نماز بڑی لمبی کرا دی تھی اور ہم چھٹے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ نبی اللہ تعالیٰ کو کہا اے معاذ ہے جب ان لوگوں کو امام کر تو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر جیسے کہ وشم سی وضاحہ بلی نیلا اس طرح کی صورتیں پڑھا کرتی دیسا پرشن تھا بڑے ساری عمارت کے لیے پندرہ منٹ لگ جائیں گے یہ ہے اس واقعہ کا سارا بیک گراؤنڈ کہ ہوا جاتا اب اس کو یہ پندرہ منٹ والی کے اوپر فٹ کر دینا یہ تو پھر اکڑ پدار ہو تو نماز کے اندر اطمینان سکون یہ لازمی اور ضروری چیز ہے اس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی تیسری چیز دو دن نماز میں چاہ رہے اطمینان کے ساتھ آئے تاریخی کے ساتھ بھاگ دوڑنا لگائیں نماز میں تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں اچھا تیسری بات جو نماز قائم کرنے کے لیے وہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کی ہے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ورکا لو مگر باقی نہیں رحو کرنے والوں کے ساتھ نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے لازمی اور ضروری ہے جو آدمی نماز با جماعت نہیں پڑھتا وہ نماز قائم کرنے والا نہیں پڑتا آپ کو یاد ہوگا واقعہ کہ ایک آدمی لے جایا جسما جی تو مسلمان جرم آگا وہ سدا پڑا ہاتھ کون ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھ کے اجر حاصل کرے یا اس پر صدقہ کرے تو اب بکر اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ مل کر حالانکہ وہ نماز پڑھ چکے لیکن جماعت کی اہمیت سمجھے کہ آپ نے دوبارہ اس کی خاطر جماعت کھڑی کروائی تو یہ تیسرا کام ہے نماز قائم کرنے کے لیے کہ بندہ بعد جماعت نہ ہوتے ایک بات پلے باندھ لی باند ایک ہوتی ہے جماعت جو کہ اسٹینڈرڈ ہے ماہر ہے آرام اس کے بعد امام صاحب نے آ کے جماعت ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو جماعت ہو جانے کے بعد لیٹ آنے والے کرواتے ہیں ان دونوں کے اندر ہے وہ جماعت جو امام صاحب نے کروائی اور سب نے مل کر ادا کی وہ ہے اصل جماعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو عجر و ثواب ہے نا ستائیس گنا وہ اس کے ہوتا ہے اور جو لیٹ آتے ہیں اور پھر لیٹ آ کر جماعت کروا لیتے ہیں وہ صرف اور صرف با جماعت نماز پڑھنے کے فریضے سے عہدہ پر آ ہوتے ہیں جماعت کا وہ بڑا للوبال جو مجموعہ ہے وہ ان کو نہیں ملتا ان غلطی کے ساتھ تاخیر ہو جائے مثال کے طور پہ ایک آدمی شہر گیا ہوا ہے پیچھے سے اثر کی نماز کا ٹائم تبدیل ہو گیا اگلے دن وہ آیا تو اپنے حساب سے نماز ہونے کے لیے مسجد میں پہنچا تو اس کا خیال یہ تھا کہ ابھی پانچ منٹ رہتے ہیں مسجدیں سوچ کر کے سلام دے کے اب یہ جو آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو باجمات نماز پڑھنے کا پورا آجرم دے گا کیونکہ یہ بار نہیں آیا ہے جان ملنے کے لیے گلتی ہوتا ہوئی یہ ایک ایسا ہے کچھ لوگوں نے تو معمول بنا لیا کوئی بات نہیں ابھی دس منٹ پڑھے چلتے ہیں وہ دس منٹ گزرتے پتا نہیں چلتا پھر کیا ہوتا ہے او ہو جماعت ہو گئی ہو چلو بس ایک آدھ بات ختم کر کے اور جی بس آپ وز کرتے کرتے جماغ تو گزر ہی جانی ہے چلو اپنی کردار بات وہ پھر ایک ایک دوسرے دو دو تین تین چار دن، کئی کئی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں یہ طریقہ کار یہ وتیلا بالکل غلط بلک. ہے کافی اندر نہیں تو نماز باجوہ ادا کرنے کا مقصد بہت ہو جاتا ہے اس طریقے سے جماعت کا مطلب ہے اکٹھے ہوئی نماز پڑھتا کیا دو بندے آ کے نماز کروا رہے ہیں چار بندے آ کے نماز کروا رہے ہیں پانچ بندے آ کے نماز یہ جماعت نہیں ہے یہ تو ٹولی جماعت اس سے باہر کا نام اسی لیے مطلب جب دیکھ لے کے لوگ ابھی آئے ہیں تو جماعت کو تھوڑا سا لیت کر لیتے اور جب دیکھ لے پر کو یہ پیار ہے مثال کے طور پر مسجد کے اندر ٹوٹیاں لگی ہیں لوگ ادھر بزو کر رہے ہیں اور جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے اب بخلیوں کو وہ مصیبت نہ پڑ جاتی سوئی سے سوئی چڑھنے کے لیے نہ لفظ نہیں صبر کریں امام صاحب کو جو پیارا ہے وہ دو چار دیکھیں جو بزرگ کا ہیں وہ تو سمجھ تو ہم آگے نہیں جائیں جب میرے اولاد کے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ جماعت اجتماعیت کا نام ہے وہ دو چار سمجھے سے کھڑے کرتی اور جماعت شروع کروانی باقی بات میں آتے رہے دوڑتے رہے دلتے رہے کوئی طریقہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا بڑا خیال اور اہتمام کرتے ہیں چوتھا کام یہ ہے کہ نماز باجمات ادا کرتے ہوئے صفحے درست ہوں سیدھی ہو سنن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں اکیم و سکوفہ قوم صفے سیدھی کرونا تصویر میں صلاح صفوں کا برابر ہونا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے کچھ کرتے آگے پیچھے یہ کام نہ ہو امام کی ذمہ داری ہے وہ سفوں کو سیدھا کروائے چاہے کسی نے پاؤں زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو اس کے پاؤں کم کھلے کروائے تاکہ کندھے بھی ملے پاؤں بھی ملے پاؤں کی دنیا کتنے کی جانب کروائے سیدھے پاؤں کو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سفوں میں نکلے اور مکمل طور پہ صرف صحیح ہے درمیان میں کوئی سلا خالی جگہ نہ ہو پھر پانچ سال کا نماز نہ وہ یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے نبی کریم صلی سلمان والے دوسراتے ہیں سلو سلی ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو نماز اگر سنت کے مطابق ہے تو نماز قائم ہے سنت کے مطابق نہیں تو نماز قائم نہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جگر ہم نماز میں یہ کام نہ کریں تو بتاؤ نماز ہماری ہوگی کہ نہیں انہیں کو تم تمہاری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں جو آدمی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں <تصفيق> وہ کسی اور ہے سنت <تصف> <تصف> کے مطابق نماز پڑھے گا پھر نماز قائم ہو گئی چھٹا حق نماز کا یہ کہ نماز بڑھ وقت ادا کی جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کا نماز پر ریت کر, کر کے نماز پڑھنا یہ مومنوں کا وکیلا نہیں یہ منافقوں کا کام ہے کہ وہ نماز ریت کر کے پڑھتے ہیں اور تیری کے ساتھ پڑھتے ہیں اس طرح کباب ہوں گے ہے تو یہ چھ حق ہیں نماز کے چھ حق پورے کریں نماز پڑھیں پھر آپ ایمان والے جنرتی حقدار مسر اور منہ میں بن جائیں گے بصورت دیگر نہیں پھر نماز کے لیے تحریر دلانے کے لیے چھوٹے بچوں کو لے لے آنا یہ بھی بڑوں کی ذمہ داری ہے مسجد کا ماحول دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سارا علاقہ ہی بانج ہو گیا ہے بچے ہیں ہی کچھ اور سکولوں میں دیکھنے تو لگتا ہے کہ <تصفح> سارا ہی آباد ہے یہ نام نہیں ہونا چاہیے نماز مسلمان بننے کے لیے مومن بننے کے لیے ضروری ہے لہذا چھوٹے بچوں کو مسجد میں لائیں اور تین چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پی بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں نماز بڑھنے کے لیے تاکہ یہ مسجد کے ماحول سے واقف ہوں چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور نبی وسلم نے کبھی بچوں کا شور سن کے یہ نہیں کہا بچے مسجد میں شور کرتے ہیں انہیں نہ لے کے آیا کرو نہیں بلکہ بچوں کا شور سن کے آپ نے کیا کہا ہے میرا دل کرتا ہے میں لمبی صورت پڑھوں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں نماز میں لیکن اپنے پیچھے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز چھوٹی کرتا ہوں کہیں اس کی ماں کی مامتا نہ ترق جائے یعنی بچے کے شور شرابیاں رونے کی وجہ سے نماز مختصر کر دی ہے بچوں کو مسجد میں لانا منع نہیں کیا یہ بچے مسجد میں آئے ہوئے اگر بچہ بچہ ہے تو کرے گا لڑے گا بھی شور بھی کرے گا ایک دوسرے کو ماریں گے بھی ہوتا ہے کوئی مارا نہیں پیار سے سمجھائے کبھی دوسرے سے سمجھا دوں کبھی پیار سے سمجھا دوں گا کہ ایسے کام مسجد میں نہیں کیے جاتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنا شور پیچھے بچوں کا نہیں ہوتا اتنا نام باپوں کا ہوتا ہے نام چلے وہ ایسا دبکا لگاتے ہیں کہ بچے پھر دوبارہ مسجد کے قریب ہی نہیں آتے سارے چھے پھر بابے ساسی گروجی وہ پہلے ڈرا کے گھر پہجا چلو لوگ مسیح کہ بچوں کی تربیت کا نہیں سمجھتے بچہ مسجد میں آ کے زیادہ سے زیادہ بڑا کام کیا کرے گا پیشاب کر دے گا اس سے اور بڑا کام تو بچہ نہیں کر سکتا تو بچے میں تو اس نے پیشاب کر دیا کون سی جان بتایا یہ تو بچہ نہیں ایک بہت بڑا آدمی مسجد میں آیا وہ جناب اس کے دورے کا مار پڑی نکڑ میں بیٹھ گیا پیشاب کرنے گئی مسجد کے ذریعے اب صحابہ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے منع کر دیا کہ جب صرف پیشاب کر لی پیشاب کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کو کہا پانی لاؤ ادھر پانی ڈال دو مسجد میں پانی بنا دیا مسجد بات ہو گئی پیشاب سے مجھے پیٹ ہو گئی نا پانی ڈالنے سے بات ہو تو یہ کون سا مشکل کام ہے ایک بالٹی پانی کی پکڑو ڈال دو بعد میں اس کو سمجھایا کہ مجھ سے اور اگر یہ ہمارا ماحول ہوتا تو بس اس کی ایسی تو ٹیکسی مسجد میں پشان کر دیا اتنا بڑا ہوتا ہے تجھے پتا نہیں عقل نہیں نہیں مسجد پیار محبت اور اونس اس کا احساس اس میں ہونا چاہیے نفرت اور مصار خوف اور روز کا نہیں جائے مسجد میں آتے ہوئے اللہ کا یہ ہونا چاہیے اب کام ہوتا ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے لوگوں کو بندوں کا خوف ہوتا ہے بچوں کو بڑوں کا خوف ہوتا ہے اور بڑوں کو کسی نہ کسی اور خوف ہو جاتا ہے مسجد کے کوئی دو چار ٹھیکے دار بھی ہوتے ہیں مسجد بھی ہوتے ہیں تو لیکن سب کچھ کے باوجود آپ میں بات چیت کرتے ہیں نات ہنس ہنس کے حتہ کے نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے پھر بھی دانت نکل رہے ہوتے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف وہی ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کریں اور مسجد کے ساتھ انہیں مانوس کریں انہیں لے کے آئیں ہمارے یہاں پہ بڑی عقید ہو بڑی خصوبت ہے حادی صاحب کی نام دینے کے لیے مسجد میں تصویر لگاتے ہیں ویسے کمی لگاتے ہیں اور ویسے تالا لگاتے ہیں اور پھر تجز کی اذان دے کے تجز پڑھ کے فجر کی اذان دیتے ہیں پھر فجر کی جماعت پڑھتے ہیں پھر گھر والوں کو جا کے لے جاتے ہیں چلو بھائی اٹھو آپ کاروبار کا ٹائم کیا تو وہ جب آئے ہیں فجر کی اذان دینے کے بعد کم از کم گھر جائیں گھر والوں کو اٹھائیں وہ ٹینشن مار پائیں اور پھر گھر میں پڑھے جو مرد بڑے ہیں وہ مسجد میں آئے انہیں لے کے آئے مار پیٹ کے بچے کو سکول بھیجنے میں جو گئے یہ کام کرنے میں کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی دے تو اللہ تو